اج तुम्हारी फकारी पर हैरत الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وطن عزیز میں پچھلی جمہوری حکومت میں اپوزیشن لیڈر نے لیڈر نے ایک عظیم فریضے کا نام لے کر لوگوں کو جگایا جگایا اور انہیں جذبات کے عروج پر پہنچا کر نہ اہل حکمرانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے برطرف کروانے کا مطالبہ کیا ایک خفیہ طاقت کے ذریعے وہ ایک حد تک کامیاب بھی رہا رہا لیکن اسے اسی فریضے کے نام کو بے جا استعمال کرنے نے اتنا ذلیل کیا, کیا کہ پاکستان کا ذرہ ذرہ اس پر لانت بھیج رہا ہے رہا ہے جا. وہ نعرہ تھا احتساب کا, احتساب, کا احتساب, کا احتساب کا اور اس کو بلند کرنے والا موجودہ سلک شدہ وزیر اعظم عمران خان, خان, خان, خان ہے وزیر اعظم نے جا. یہ بھی کہا تھا کہ مہذب دنیا میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو حکمران دیتے ہیں ان کی کہی باتیں کرنا اور موجودہ حکومت میں اس کے تناخذات کو دیکھنا خروجت موضوع ہے لیکن گزشتہ دنوں وہی وہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے عمران خان کے نا احل احل اور اس کے کا وقت ہوا چاہتا, چاہتا ہے है چاہتا है چاہتا है چاہتا है پاکستانی عوام جالی مقابلوں ماورائے قتل قتل رونا جبر جبر دونا دھونا غم اور مصائب کے انبار دیکھ چکے ہیں اس ملک کے باسی بوری بند لاشوں کا بھی نظارہ کر چکے ہیں چکے ہیں اور تو کیا اب تو یہ دیکھنا باقی تھا کہ ملک کے محافظین کے ہاتھوں اپنے گھر کی عزت کی لٹتے دیکھیں دیکھیں اور اپنے سر کے سائے اور اپنی جنت کو اپنی ہی ان کے سامنے پھڑک پھڑک کر مرتے دیکھیں دیکھے گزشتہ دنوں میں پاکستان کے قبائلی و بندوبستی علاقوں میں فوج و دیگر عسکروں نے دو ایسے کارنامے سر انجام دیے. دیے. دیے کہ دنیا شرما جائے. شرما, جائے. شرما جائے یہاں تو ملک کا محافظ اپنی عوام کے گھروں کو اپنا جاگیر سمجھ کر داخل ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور زبردستی اپنی مہمان نوازی کرواتے ہیں, ہیں. تو کیا یہ ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت ہو سکتا ہے سکتا دوسری جانب شاہیوال کے واقعہ کو دیکھا جائے, دیکھا جائے. دیکھا جائے. دیکھا تو دل کے درد انتہا ہو جاتی ہے آپ کا دشمن آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو ہو اگر آپ میں ذرہ بھر انسانیت بھی ہے تو کم از کم از کم آپ اس کے بچوں کے سامنے اسے قتل نہیں کر پاؤ گے لیکن کہاں غیرت غیرت اور کہاں انسانیت اور کہاں یہ لوگ یہ لوگ اب ایک عام آدمی گنا کرے اور قابل معافی گنا کرے تو کہیں نہ کہیں بات بنتی ہے بنتی ہے لیکن نہ گناہگار عام آدمی ہو اور نہ ہی گنا قابل معافی معافی تو برداشت اپنے آخری حد کو پہنچ جاتا جاتا ہے جاتا ہے ایک آدمی وطن کے محافظ کے نام سے جانا جاتا ہے, جاتا ہے وہ عوام کے ٹیکس پر بھی پلتا, پلتا ہے, پلتا ہے پلتا اور وہ ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے علاقائی رسم و رواج اور اسلام کے خلاف, خلاف, خلاف, خلاف, خلاف ہے جب, خلاف جب خلاف وہ کسی کے گھر کے چادر اور چار دیواری کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا آپ اس کے خلاف مسلح ہونا نہیں چاہو گے وہ بیچ سڑک گنجان آباد شہر میں آپ کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر کے آپ پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر لگا کر مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کرتا ہے تو کیا اس کے بچے جن کے سامنے اس کے ماں باپ قتل ہوئے بڑے ہو کر ایک ریاست کی مخالفت نہیں کریں گے کریں گے وطن عزیز میں کسی بھی مقام پر کسی کو بھی نقصان پہنچے پہنچے مالی ہو یا جانی جانی کوئی حقیقی نقصان ہو یا مانوی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کرتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کا بھرپور اور ہر قسم کی مسلحت سے پاک احتساب کریں گے انشاءاللہ ہم وطن عزیز کے مظلوم قوموں کا رونا دھونا سن چکے ہیں چکے ہیں اور ان کی وہ مجبوریاں بھی دیکھ چکے ہیں چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور اب تو آپ کی گنڈا گردی اور بھی پھیل رہی ہے جس کی جڑیں کاٹنے کا وقت آ چکا ہے, چکا ہے عوام آپ کی کارکردگی سے مایوس تو کیا کیونکہ آپ پر انتہائی غسلے ہو چکے ہیں اور وہ موقع پا کر کبھی بھی ہمارا منہج اپنا کر آپ پروار کر سکتے ہیں اور یہ دن دور نہیں انشاءاللہ ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب عروج کو پہنچنے لگے تو زوال ہر پل اس کا انتظار کرتا ہے کرتا ہے گردی ظلم ظلم من مانیہ جالی مقابلے اور ماورہ عدالت قتل روج کو چھو چکا ہے جو اب زوال کی طرف آنے کو میں پاکستانی بھائیوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں ہوں کہ وہ آپ ظلم کے اس سیلاب کے آگے بند باندھیں اور ان کالے اداروں سے اپنے ماحول کو صاف کرنا شروع کریں شروع ورنہ یہ آپ کو نوچ نوچ کر اس قابل بھی نہیں چھوڑیں گے گے کہ آپ فریاد کر سکیں کر اور آپ اپنے ماؤ بچوں بھائیوں اور بہنوں کو قتل ہوتے دیکھ تو سکو گے سکو لیکن گھر میں یہ کہنے کی ضرورت نہ کر سکو گے کہ اسے قتل کرنے والا کون ہے کون ہے کون ہے لہٰذا آپ ریاستی گنڈا گردی سے چھٹکارا پانے کے لیے احتجاج کے علاوہ کسی اچھے راستے کا انتخاب کریں جو مؤثر ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے مجاہدین کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اپنی جہادی کارروائیوں میں تیزی لائیں اور عوام پاکستان کو بدماشوں اور وڈیروں کے سلطے سے نکالیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور وطن عزیز کو اس کا مقصد اصلی لوٹانے میں ختم سستی نہ کریں اگر ہم نے خیصور واحوال واقعات کا انتقام نہ لیا،, لیا تو یقیناً روز محشر ہم سے پوچھ ہوگی اور اگر لیا تو روز محشر ہم سخروب ہوں گے ہوں گے ان شاء اللہ تعالی